بول رسولهم مبي الكريم الأمين إن الله وملائكة یا سی یا رسول بم والا آلکا يا سیدی يا حبیب اللہ. السلام و سوابیا سی دیا حبی بم سلا دو سلا مالکیا سی دیا امامل امبیا ابل مرسری اجدا رجتماع جلسیام بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزیر ہے جناب محترم محمد تنویر چشتی صاحب اور دے دیگر رفقا دوست احباب تعاون نال جناب اور میں اس جلسے آم اندر جمع ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالی جل مجر کریم اس پاک محفل دے تصدق تشدک تمام حاضرین دی روحانی اصلاح فرمائے صاحب ملاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رحمتاں اور برکتاں دا صدقہ اس محفل مقدس دی صدر مقام دا صدقہ خدا ودوس اڈے سگیرا کبھی گنا معاف حشر، اگلا جہان سونا بنا عزیزان گرامی چوک ہجرا شاہ مقیم پہلا جلسہ ہے جتھے بندہ نہ چیز ہا خدمت ہوا ہے میں جناب کے سامنے اپنی بے علمی اور بد عملی دا کا اطرار احتراف کردیا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت سنا آپ کی ہدایات دے آلیا چند ہدایات اور اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شری حیسیت ان تین چیزوں تے گفتگو گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر سنا بھی کر جتنا کہ کتاب پڑھیا ورنا کما کہو سفر سنا تک اہنچنا آپ کی ہدایات آلیا چاند ہدایات جڑا مقصد بےشت ہے مقصد ولادت ہے اور آخر در شری ہے جو کچھ کرنے پہ ان حکم شرا کیجر ملتا ہے کدو ہے اجر ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا یہ گل آخر چ میں تقریر اپنی دیا گا۔ دعا کو آن رب العالمین مولا جلالہ وعلا بندہ ناچیز دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اے سبیفل دندر جی اللہ دا کوئی پیارا بندہ بیٹھا ہے او دے شد کہ اللہ میرے جیسے مجرم خطاکار کمینے انسان محفوظ فرمائے حضیدان اگرامی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حیات دا کوئی شوبہ لے کے دور پو کوئی حصہ لے کے آپ دی زندگی پاک دا، شروع کر دبا جا ان بہت طویل وقت درکار ہے، تام ہی او پورا نہیں دفتر تمام گشت و بپایا رشید ماں ہمرے تو ماں کتاباں کاپیاں کلمہ کھلو نے نبی پاک دی سفر سنا پوری نہیں ہوئی سفت سنا اس واسطے کرنے کہ عظمت مستفا صلی اللہ وسلم آپ دی بلند شان دیکھ کے سارے دل کے اندر آپ دی محبت اور تابے داری کا جذبہ پیدا ہو پاک محبوب ظاہری باطنی اندروں تے باہروں ہار خوبی لے کے آیا ہے بلکہ ان کو رب دے کول جیڑی کوئی خوبی سی نا وہ گریم کریم تمام ہو گئی بس پچھے کوئی ایسی خوبی نہیں جیڑی نبی پاک نہ ملی اللہ دی گاج پہ ہو نہ رب سونے دے کول جو نعمت سی او بھی نبی پاک نو عطا ہو گئی ہے جو خوبی سی جو کمال سی جو شان سی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم بس رب سونے کی بارگاہ ایسا کمال ایسی شان ایسی خوبی نہیں جیڑی نبی پاک سرکار اتار نہ ہوئی ہوب نے حالے کسی کے رکھی ہو ہاں کوئی شہوے جہری رب سونے نے نبی پاک نو عطا نہیں فرمائی وہ اس واسطے عطا نہیں فرمائی کہ وہ دلی شاعری نہیں جی دی جی وہ بھی ہوتی رب سونا وہ بھی دے وہ شا جی دین دلی نہیں اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب نو نہیں د وہ شہ ہے خدا ہونا خدا ہونا ایک ایسی چیز ہے جی کسی عطا نہیں ہوتی عطا یہ اتا ہوی شہ ہوتی رابے بھی لیکن کیونکہ خدا بنتا نہیں خدا بنا ہے بننے والا نہیں خدا جڑا ہے دوسرو ہے خود بن والا نہیں اس واسطے یہ چیز اگاہ نہیں جے دے گا جنہوں خدا تو خدا ہی نہیں گا اس واسطے ایک شہ خدا ہونا جنوب آدنے ہیں یہ اگاہ نہیں اس واسطے اتا نہیں ہو سکتی تاک رب سونے نے یہ نبی نو نہیں دتی باقی ہر شے اپنے, اپنے پاک نو بابو اتافا کہ آپ باتمی خوبیاں بھی پور ہیں باطلی خوبیاں دے اندر بھی بے مثال نے اور ظاہری خوبیاں دے اندر بھی بے مثال یعنی ان کہ باطنی حسن بھی آپ کو بے مثال ہے ظاہری حسن بھی بے مثال ہے ارشاد ربانی فرمایا کد جا گم برہر ربكم جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ساریاں لوگوں رب سونے نے ندا کر پکارا فرمایا اے لوگو تواتے تواتے رب پروردگار دار برہان آ گیا روشن دلیل آ گئی رب سونے دے وجود دی دلیل آ گئی رب دی وحدانیت دی, دی, وحدانی دی دلیل آ گئی رب دی توحید دی دلیل آ گئی ادا برہان میر ربے کمیسے واسطے اسی واسطے علماء کرام نے لکھیا ہے اسی واسطے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے اگر اللہ د پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کوئی موجزہ اپنے نال لے کے نہ ہوں دے خارجی کوئی موجزہ لے کے نہ ہوں دے نہ چانہ سمانوں زمین تے اتار دے نہ سورج پشاں پر دے نہ انگلیاں دے وچوں پانچ چشمیں جاری فرماؤں دے نہ قدی مرد زندہ فرماؤں دے نہ جانور نبی پاک نلگلہ کر دے کوئی موجزہ وی امنہ دے لال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ وقعوں دے تے اللہ دی پاک توحید دے وحدانیت دے وجود دے اتے رب دے پاک حبیب دا وجود دی دلیل کافی سی دیجے نہ لے کے آن تے سر مبارک تو لے کے پیرا تک نبی پاک بھی ذاتی موجزہ بن کے آیا ہے اسے واسطے کاشک نے کیا امبیا لے کے آتے رہے امبیا موجزے لے کے آتے رہے ایا ہمارا نبی معجزہ اجا ما لا ضیا بندے گل کرن لگا جن اپنے وجود دی ا بھی دلیل ہے جن روشن تے نور دے باروں دلیل دی ضرورت نہیں سورج आफتا دلیل افداب رب دا پاک محبوب رسالت کا آسمان رسالت کا چمکدہ دمکدہ افتاب دے جناب محتاب اس واسطے رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وجودی خود برحان ربانی امبے تارے نے ستارے نے سڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند بن گیا قربان جائیے ذرا غور فرما بلکہ آفتاب بن کے آئے آفتاب بن کے آئے نے, بند کے آئے نے جدوں سرکار سرکار دا جنابے والا ظہور مبارک ہوا سارے امبیال احمل شریعت ملتوی ہو گئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر جاری ہو گیا قربان جاوا گر باقی امبیا لحم السلام تذکرے قرآن مجید دے اندر نے اس واسطے پیوندے کہ انہوں نبی کا ذکر کیا امبیا موجود لے کے آتے رہے بخیل نہ بڑو ذرا پایا کا کے جوم کے کہہ دے امبیا موجزے لے کے آتے رہے امبیا موجزے لے کے آتے رہے موجودہ حال مزا نہیں آیا ذرا گونج کے کہہ دو جا بن گیا ہمار بھی موجار گ نورم موبی نا پیا فرما ہے لوگو تے کول میری دلیل آ گئی ہے گوڑ میرے طرفوں برہان آ گئی ہے دلیل آ گئی خدا دی قسم نبی پاک چہرہ مبارک نیا کئی کافر مسلمان ہو گئے او سن حاضل لے سب کہ سن چہرہ ویگ کے کہندے سن چہرہ جھوٹا نہیں لگتا ایک چہرہ مبارک جھوٹا نہیں لگتا اس واسطے ویل پڑھ لین سن کدا سیبیاں اک مبارک بھی موجد اکھ مبارک بھی موجد سی بل دیا زلفا بھی موجدہ سن کن مبارک بھی موجدہ سن زبان مبارک بھی موجد ہے لب مبارک بھی موجد نے داڑی مبارک بھی موجد ہے نک مبارک بھی موجد ہے متھا مبارک بھی موجد ہے گردن مبارک بھی موجد ہے سینا مبارک بھی موجد ہے ہاتھ یا دلہ موجا بن کے آیا ہمارا نبی موجار قربان جاواں اللہ دیا بندیا باہو رضی اللہ دی سلطان باہور اللہ تعالی زبان دے اندر سناو سلطان فرما نے چی چڑ چنا تو روشنائی چڑے چی چڑے پوشنائی رز گر کر کرندے تارے لالاندے بن جارے او شل کوئی موسار جنا پارے فرمالا دیا بندیا مرد پیا کرنا سارے نبی ستارے سڈا نبی چن بن کے چمکیا ہے بلکہ قربان صحابہ تے حضرت ابو حرارا فرما نے نبی پاک سرکار تشریف فرمان ہے ادھر چودویں دن پیا چمک میں کدی نبی پاک دے چہرہ کے چہرے نمر ویخنا کدی چن ویخنا قسم کھا کے فرما نے نبی پاک دا چہرہ مبارک چند نالوں بھی بہتا چمکتا س چند بھی بہتا چمکتا سی اسے واسطے حضرت عبداللہ ابنے رضی اللہ نو حضرت, حضرت جدوں سورج دے سامنے بیٹھتے سن دے دا چانن سورج کے غالب ہو جاتا کملی والے حبیب اللہ علیہ وسلم دیوے دے سامنے آدھے سن تو دیوا بجن لگ پ چان مبارک دے مہتابی تے روشنی تے چمک واسطے نبی پاک مطابق جناب بیان فرمایا حضور دی اک مبارک دا بیان بھی اندر آیا ہے ہاں جی یہ ظاہری باطنی خوبیاں دے نال نبی پاک دی اکھ مبارک جناب ہاں جی اللہ تعالیٰ نے مدی سجا کے بھیجا ہے جی اس طرح کی اک مبارک جا جی اندر سیاہ ڈیلا بڑا کالا ہے بڑا سیاح تیائی والا ہے اور جناب آس پاس سفید سفیدی, سفیدی رگا مبارک نے اور لالی ماردیا لالیوں پک بھی سی یہ کیوں پکی سی رب سونے نے آپ کی اک مبارک اس طرح کی بنا کے سجا کے پر ہاں جی رب سونے نے اپنے حبیب نیجا سی ادھر اکھ مبارک چلال بھی دستا سونا جمال بھی لالی جلال سی چمک جڑی سرکار اکھ سونے دا پیارا جمال سی گم و انزل رب گنزل مزہ نہیں آیا گوج کے سبحان اللہ, اور فرما اللہ دے بندے آپ میرے پاک نبی سل علیہ وسلم قربان جائیے آپ دی اکھ مبارک ڈورے مبارک جڑے سن اللہ نے ایسے ترکھے جہ بنایا سن آشکا نے ویخنا تج دل چبنا جی ننگی تلوار کبجوا او کدا دے ماد دورے۔ ذرا دوکنال کر دے دو نین دو نین کٹورے نے دو اپنے فرایا گم <سلام> تمو رکوا گم سوجوا گم فرمایا سب سیڈیا رکھو رکو سجدے پورے کرو جی میں اگے ویکنا وا انہیں پیچھوں ویخنا وا باطنی حسن و جمال بھی رکھا دید نظر مبارک نگاہ مبارک, نگاہ مبارک, نگاہ مبارک نی جناب جی اس نظر مبارک دی نگاہ یاد رکھنا اللہ سونے نے قرآن مزید فرمایا شار فرمایا کہ میرا نوی سونا سر علیہ وسلم تاری مسلشاہ فرما دے سونے میں نہیں فرما دے میں تینوں ہمیشہ بے مسال آخنا ہے کہہ دے میں گا بے مثال کہہ دے میں مسلجے مگر خدا دی قسم ذرا حضور دی اپنی باطنی خوبیاں دینا لیا. زہری حسن و جمال انسان کوئی شہ ایسی سرکار دی نہیں اکھ مبارک ایڈی سونی نہ زہر کسے دی رب نے بنائی ہے نہ باطن کسی بنائی مبارک سونی نہ ویخ نہ باتمی خوبی سرکار سرکار کہ سرکار اتے بیٹھے آسمان سے نظر اٹھا سرکار فرما نے سابا میں آسمان سے ویخ رہا رب سونے کا آسمان فرشت ہوئے نہیں ایمان دسو سان کدی آسمان کی اتنی شہد دستی بولو تو صحیح سانو تلا مہربانی اپنی جیتی کا پچھواڑا نہیں دستا مگر نوی سربت نے سدکے سر جا سرکار زمین تے بیٹھ کے آسمان دیکھ سدر ملک ہاتھ میں جبریلے امیر ارشے ملا و تک سرکار نے ارشے ملا دے آتے پتے سان دسے رے. بلکہ انج آخو اکھ مبارک جیڑی مبارک خدا نو ویچے ریب ربی ایا میں اپنی آخان رب نب دیا بندہ کوئی دی کی ہو جی نہیں جیڑی ظاہر حسن کے اندر نبی پاک ورگی ہوے یا باطنی خوبی یا چہلور وگی ہو جر نہ ربیب آج بھی کر کے آخر تاز ان ساری کی سونے تو سونا بندہ تو آخے یار میرے ورگا بھائی میں سارے تو ماڑا بندہ وا ہے جی یا وڈے تو عالم ہوئے تے آخے یار میرا میرے رنگت جائل بندہ ہی کونی تے ہوں تھی یہ سمجھ بیٹھو یار باقی بندہ ہی جائل کملی والے زبان ترجمان نے حقیقت بھی جب حقیقت بیان کی بخاری فرمایا لشک مسل گے وغیرہ یہ حقیقت لو لنگڑے بھی ہوئیے نا اخوں کانے ہوئیے منہ ماریا ہوگا اکھان سڈیا الو ورگی ہوسان کبو تسلیم کرنے کہ میں بھی کسی کو کوڑا ہو سکنا سا میرے ورگا کہڑا ہوتا ہے अपने आप जनाब किसी पासो ऐब अपने अंदर तस्लीम करना मगर कमली वाले ने दस दिता है। मैं बेअब होके तेज आजी पा करना मैं आपू आना तो मत भी आकड़िया देना भी आकड़ना नहीं हमेशा तुम आखना है بہلی ہو میرے وغیرہ کے کوئی جناب پہنا دنیا ہو سکتا ہی نہیں ہمیشہ اردو کملی والا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہیں فرما سکتے آپ دی زبان نہیں فرما سکتی کہ میں تسان ساریا کو اجنا دینا سرکار اج ہی انج ضرور فرمائیے بول نما نبا شرم مسلو گم ورما د میرے سونے میں رگا تسل بشر جے تو دے آجی بت اور سوا دو اور فرما دے حقیقت بھی بیان کر دے تاکہ کوئی وچ نہ رہ جاوے حضور نے وہ دکھا غلط فہمی ازالے واسطے بخاری شریف دے اندر فرمایا لس تو کو میں میرے صحابہ مسل نہیں جے میں تو آڈے ورگا نہیں جے میں تو آڈے ورگا نہیں جے حضور یہ بخاری شریف کے ادیس معلوم ہوا بخاری بھی پر ہر اللہ کا پا قرآن ساڈا تے ایمانے اصا ان نظریہ رکھا گے تاکہ دونوں رل جان دون دی تصدیق نبی پاک دا فرمان رب دردی دی تردید نہیں کرتا اس واضح اسا یہ آخان گے حدیش بخاری حقیقت دا بیان رب دا قرآن نبی آجلی دا بیان جے جی جناب حضور دی ذات مبارک دا مطالعہ کر گے تو خدا دی قدم کر گیا آنا پھر ہر شہ بے مشل سے بے بے مشالے سے واسطے حضرت سیدنا مولا مشکل حد رضی اللہ تعالی نو اور فرما مولا مشکل رضی اللہ تعالی نو فرما اللم ارا قبلہ ولا مثلہ حسنہ والوقار کب لا الابصار میں کملی والے دی حضور, تو پہلا وے حضور تو بعد کسی ویک آئے فرمایا اللہ سونے نے دے حسن و جمال نو وقار دے پردیاں پردی چھپا دا کہ نبی پاک دے وے والے صحابہ حضور نو نیک لین یعنی مولا علی فرماندے نے اللہ سونے نے آپ کے حسم نا پردیاں پردیا کی کیا پردیا لکا چڈیا ہے تاکہ اس واسطے تاکہ جناب ویکھن والیاں مبارک خاصرت بلال سیڈی کے کمر ورگیاں ویخ ل دا شریف اگر اللہ اپ دے حسن و جمال نو پورا ظاہر فرما مچنا پورا ظاہر فرما نہ حضرت نہ حضرت عثمان غنی دی اکھ مبارک ویک سکتی اسے واسطے حضرت سیدنا او ایسے کرنی رضی اللہ تعالی نو حضرت ویسے کرنی جدوں پوچھا گیا کہ حضور دا حسن و جمال سارا کھولیا سی کے نیسی کھولیا حضرت او ایسے کرنی نے فرمایا سارا حسن جمال اللہ نے آپ دا نیسی کھولیا اصل وجہ اے رب محبے سونا محبوبے محبنو اپنے محبوب دی غیرت بڑی اندیئے رب نے آپنے لئی اپنے محبوبنو بنایا ہے ساری خدای محبوب لئیئے پر رب دا محبوب رب لئی بڑیا ہے اس واسطے اللہ سونے نے آپ دا پورا حسن و جمال رب نے اپنے آپ رکھا ہے او آپ ہی ویخ ان کہ رب حسن مستفا ویخد مستفا حسن خدا ن خدا بہد الاس شریک کی قسم رب دا حبیب دا پورا حسن و جمال صحابہ اگے نہیں جے کھلیا حضرت حسان بن ثابت دا نام سنیا اے او مرد اے او صحابی نبی پاک سٹھ سال زمانہ جہلیت کے پائے سٹھ سال اسلام دے پائے دے. ایک سو کنے سال عمر ہو گئی سو سال حضرت حسان بن سابت نبی کا درباری ناتھ خانا نا درباری ناتھ خانے ناگو ایوٹ سچ نہیں لکھ لینا جی بے مان روڑ آیا ناتھ خانہ تو نہیں بنا لے نبی پاک سرکار نے فرمایا سی اللہ ہوما ید ہو بے روہل اللہ کریمہ حسان بن ثابت دی مدد فرما جبریل امین د مطلب جبریل مانے لوے خدا تو جبریل مانے لوے خدا تو پھر وہ پاوے حسان بن سابت کے ذہن حسان بن ثابت عربی دے الفاظ دا لباس پوا کے ان تے پھر بولے تے میری سفر سنا کرے گویا انگ سمجھ حضرت حسان بن ثابت دے الفاظ نے مانا خدا دی طرفوں آیا ہے قربان جائیے گا اور فرماؤ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی اے سامنے کتاب پہ حجت اللہ دے اندر شیخ یوزف بن اسماعیل نبانی رضی اللہ تعالی نو لکھتے نہیں آپ فرما نے حضرت احسان بن ثابت لما نظر تو انوار ہی میں آیا وا نبی باغ دی بارگاہ دندر سرکار بیٹھے نے اللہ نے سونے دا حسن و جمال دا تھوڑا جا میں تھوڑا جا پردہ اٹھا دیتا حضرت نے آسان نبی جبی دے دنوارو تجلی آتے میری نگاہ پہیے حضرت آسان فرما نے دے دے میں فورن ہاتھ رکھ لے اکھان بند کر لیاں کیونکہ مینو خطرہ ہو گیا نبی باغ دے نور میریا اکھان نہ ختم ہو جان میرے اکا نو برداشت نہیں ہو سکیا میں چہرا مبارک تک لو فرمایا فور رکھا مبارک اپنی اکا ہاتھ رکھ لیا پڑھ دینا ساری حضرت فرما نے فرمایا میں رکھ لیا اپنی اکانے آپ سرکار دی چمک نال نا ختم ہو جان معلوم ہوا اللہ نے سنے دے حسن دے اتنے پردے پا کے رکھے <سلام> <سلام> کی کیتا سی <سلام> ایک شاعر نے لکھا بن کے نورو نور نور آیا بن کے نور بن کے نور نور آیا یا ن دلال تیر جی پال سونا میرا پال گونج پا جائے بن کے نور و نور آیا آمنا دلال تیر لی پال سونا میرا جی پال بن کے نور آملا دلال جی پال سونا میرا میرج او سارے یا تو پی فرشتیاں نے سجدہ گیتا فرشتیاں نے سجدہ گیتا ویک کے جمال تیرا لج پال سونا مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے بن کے نور نور آیا بن کے نور آم دلال تیرا لج لال سونا آ میری کرنا میرے کملی والے ابھی صلی اللہ تعالی وسلم رب دی برہان بن کے آئے رب دلیل بن کے آئے کی بن کے آئے رب دلیل بن کے آئے خدا وا دولا شریک دی قسم کرناب نقش جناب والا ہاں جی موجدات ختم نہیں ہو سکے انی ذات اللہ سونے نے پیاری بنائی رات رب سونے نے نبی پاک بھی بنا کے سڈے ال روانہ فرمائیے اللہ دیا بند فرما بھی بے مثال بات بھی بے مثال شکل بھی بے مثال عمل بھی بے مثال ہکل بھی بے مثال جی ہر سونا ادا بے مثال کیوں بنا کے تاکہ میرے حبیب دی جڑی امت ہے وہ کسے ول نہ تک کسی املان ول نہ ویکھے کسے دیا اکلوں خے, کسے دیا زمانے دے جے سونے نظر آ جان بند کر کے میرے پاس محبوب دا تصور کر کے گم ہو جائے جی اکل والے ویے تے فورن تصور مدینے والے کا کر لو ہے اللہ دیا بندیا حضرات واہ پن منبے تابی نے جنہ سابیا آپ فرما نے اللہ نے اقل ریت ذرے برابر ساری خدائی چنڈیے ساری کی ساری اقل باقی مستفاس ہزور امیج دیج بھی آپ بے مثال دین دقیقت بھی آپ سمجھتے ہیں دنیا دقیقت بھی گل میری سڈا ایمان ایو نبی پاک خالی دین داہ بر نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی آپ گو آپ سرکار کی بے سترا بھیجن کا مقصد جڑا وہ ساری ایسی رہنمائی جس رہنمائی ساری آخرت سور جائے شور جائے سورجا ہےمن کا اصل مقصد یہ کہ اگلا جہان سونا ہو جائے آخرت ساری آفرت خبر اصلی انسان واسطے پیدا ہوا وہ جہان اپنا سونا کر لو اصل مقصد یہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے دنیا دی حقیقت سمجھا کے بھیجا ہے اس واسطے نبی پاک دنیا در دین کے اندر بھی ساڈے ہر لحاظ کامل نے لہذا سرکار دی زندگی مبارک یہ سبق بھی دین واسطے بھی مینو ویخیا کر دنیا واسطے بھی میرے اب نظر رکھیا کیا دنیا دی ہدایت بھی میرے کو ملے گی ہدایت بھی اس سے در تو ملے جڑے بد بخت یہ سمجھ کہ آپ سرکار آئے تے نا تے پتا اپنو خبر کو نہیں سی ادا بئیمان رشالت پہ کردہ واجب قتل بےمان نبی صلی اللہ نے فرمائی کر کے اللہ نے کسی پاس کوئی بندہ آپ برابر نہیں ہو سکتا چوکھا کتوں گھر ایمان والے غور فرما اگر اقل کی گل آئے مثالاں کسی پروفیسر دانیاں دیا کر ماریا جائے گا دی گل مثال میرے قبلی والے دی اکل کی دی دیا دی کر شکل کی گل مثال میرے ہزور کی دی دیاگر دی خیال جدو عمل کی گل اس ویل بھی نبی پاک دے عمل کی گل اے نہیں اے کہ اے کسے غیر نتھو خیر فتو دیا مثال شروع کی ہوا جی آج کل منڈے بہ جانے کوئی جناب بوریا مثال ہے کوئی گیڑیا ہے کوئی کالیا جی گل میری سمجھنا ذرا اے اس طرح دسالا دے کے اپنا ایمان چٹ کرتے ہیں خدا دی قسم نبی گل میں دس لگا یاد رکھنا سنا ہزور سفر سنا پتا لکھا بھی حضرت موسا کلیم جا رہے ایک چرواہے ہو پی وہ پیا خیال لا کل ہوا تینوں میں تیل لاوا سرما پواوا کنگا پھیرا کپڑے پوا نواوا د حضرت السلام اسلام گزرے آپ نے فرمایا چپ آپ گئے رب سونے ہم کلام اللہ نے فرمایا کلیم اور راہ بندہ جہا ملیا اس آدھا سال ادھر آدھا میں روکیا میں دے کفر پہ کرنا اللہ سونے دے بارے توہین پہ کرنا رب اللہ نے فرمایا کلیم واقعی کرتا کفر پیا تون پہ کرنا لیکن وہ کر رہا اس محبت میرا انہوں پتا کون سم یہ تو ہے سی نا بھی رب ہے ہے بھی اگلی گل کا پتا کون سی بھی ہے وہ مینو جی محبت جانا سی مولا روم لکھتے نے وہ کملی والے بال ابھی جو بیان کریے میں سمجھ آ بس محبت جان کے بیان کر چلی باقی سانو تیرا پتا نہیں وہ چلیو بابے شیر دیاں کی گاوا میں بھی سانو کی پتا نبی ذاتے گرامی کا خدا پور قسم بابے شیر دیا گاوا سا ہزور سرکار دے بارے جو پہ نبی پاگ بھی ذات وہ تو بالا تر اد بنا لی جلسے کرا جلسے سن مگر سانو ذہن ایک پہار کونی سننے ورنا کسم اس ذات کی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر سنن والے سنا والے صحاب کرام سن حضور دا ذکر دے وچ نورے ایمان دے پبڑ اٹھ پے حضور دی تابے داری جذبے کی اگ لگ حضور دے نام قربانی تیار ہو جائے ارے یوسف سنجور کٹی مصر نے انگوشی اس نے یوں سف مصر میں مصر میں سرکٹ ہے تیرے نام پہ مردان مردار گونجنا کہہ دے سبحان اللہ میں عرض پیا کرنا میرے پاک نبی صلی اللہ ہو تعالی وسلم شکلوں بھی بے مثال کسی ش محبت پا محبت پانا تو نال پا جن رب نے پیار کیتا ہے محبت کون اگر نوی پاگ کسے نال پیار عمل دی وجہ نال پاوے حضور دے عمل رنگا کسے دا عمل ہو سکتا اگر کسے دی صفت کسیت کے پیار کریں تو حضور دی صفت رنگی کسے دی صفت ہو سکتی اگر کسی شکل دیکھ کے پیار کرے حضور دی شکل ورگی کسی دی شکل ہو سکتی اس واسطے محبوب میں تے ایک نور سمجھنا وا ایکوئی اللہ دا محبوب ہے محبت کا حقدار پیار کر نہیں دے صرف کر خدا کی قسم کر کے آنا ہاں جی کسے گل پچھو اللہ دے پاک محبوب کوئی کمی نہیں دسے گی باقی ہر شاید ہر انسان کمی نظر آئے گی کسے کسے نہ پاس انگل رکھ سکیں گا مگر قربان جاوا میرے پاک نبی صلی اللہ سل ہوتا لال سلمے انگل نہیں تھری جا سکتی ہر گل پچھو سرکار جدو ویکھے گا تینوں بے مسل بے مثال اللہ کی آن نظر آنگے اللہ نورے پاک نظر آنگے نبی پاک سرکار دی ذات ہر پاسوں بے مثال نظر آئے گی یورپ وال چلے نہ کسی گورے بورے والے کام کالے والی اس سونے کرما والے وال گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہر نعمت دا تقسیم کار ہوئی. جے کسے کسی لالچ رکھنی ہی نا دولت دی خاطر تو خدا ہے اللہ دی دولت ونڈن والا پاک مستفا رب درما اللہ یو دی. انما کا سم رب دن کی خیال ہے حضور کا لقم سی ابول کاسم کی لکم سی ابو القاسم حضور کی حدیث القاسم اللہ ہونا قاسم فرمایا میں ابو القاسم اللہ میں دن دنڈنا وا اس واسطے میں ابول کاسم اے دس کائنات دے اندر ونڈن والا وہ جڑا ہوگی تسزاد تسزاد تسزاد جو ونڈیچنا اندر جما رکھنا مرے مڑ ونڈن والے آاری لا گئے تا دن بریل بھی پلے تیر چکے ٹھوکر ٹکڑوں پے پلے گئے چھوڑ کے صدقہ سدکار جڑکیا میں خدا دی قسم کر کے آنا میں وفا کسے جگہ تے نہیں ویخیا وفا ویخیا کملی والے یا کو جنہوں کملی والے نے وفا عطا اتا باقی کسے جگہ جنا مرضی کوئی آخے نہ سہار ہے سہار ہے مینو کسے دے ایٹم کا سہار ہے مینو کسے دے فلان کا سہارا ہے وہ بھی گڈا مار کے پرا سٹ ہے وہ آتا جا کسمان کھا وہ لڑا رہیں گے مردہ رہیں گے گل سمجھ رہے خدا دی کسل کر کے آنا ہو اس خیر نہیں جے پی خیر پی تیوہن دے دے جی کو پی جی چولی چ رپنے خیر ہی رکھی بے پیر پی تیلی پینی ہے جن کی چولی ہے چلبنے خیر ہی رکھی دوجی شاہی تائیوں بے اللہ چھٹ عالم سارا مسارا ہاتھوں بے حد درود نبی پے جستا پسا پسارا بہنسیب اتنا دی बंदे तरा दी होने रखे पै जाए इन तरा टीवी कार रख लिश उल्ला बड़ी मेहरबानी कमी है मेरे को सारा खजर खाना मेरे को اس قوم نے نبی کی تلب رکھا مر گئے خدا اچھا دورہ ہی رہ گیا خدا ہی قسم چھان دورہ رہ گیا مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں انسان توڑے رہ گئے جا یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں داری کے لیے یہ مولویا کام ہے مولوی تھوڑے ہیں کیا منافق میں حیران وہ سرکار دی شکل مبارک بھی سونی عقل مبارک بھی سونی عمل مبارک بھی سونا میں نہ پھر وہ بے وقوف کتا پھر حضور دی محبت دا دعوی بھی کرے تو بیکھے آلے پاسے؟ پھر ویکھے کسی گیر والے پاس بوٹا آ کے تو بڑھا ہو گیا موڑ رکھنا تھی جب تیرے گیٹیا گوڈیا کا پانی مل جائے ایمان دس داری رکھدا بندہ بڑھا ہو نبی پاکڑی مبارک سی تریہٹ سال کیبارکڑ مبارک چڑی بڑھا تو نبی لال آ جا منہی جوانی دور کی دہڑی رکھ کے بڑھا ہو جائے ایمان ہونا جی تین نبی پاک سرکار کی رور کی مبارک دا, دا نقشہ آشکا نے چند ہوگی چند ویکیا جی چلو ٹی وی نظر آیا ہوں یہ اتلا تو کدے نہیں کیونکہ تیران نظر اتنا نہیں رہتی اتنے سڈیا نظر نہیں جی رہی اچھا ہوں بتخ بن کام ہوتا ان ہمیشہ گار جائے وہ تین سان کی پتا چلے گا خدا کر کے آنا جنا اپنے دل مستفا کے حوالے کر دیتا دنیا دا طلبگار نہیں ہو سکتا مجبوری بن کے دنیا پیرا نال جائے چمڑی جائے جیسے چٹی پخانا چڑیا ہوتا ہے بند کے ٹردیا جتی طلبگار نہیں ہو سکتا کیونکہ جنہیں نور ویٹیا اس سور دل کتوں لا گو دعوے ساڈے میں گیا ہے کہ ہری پور ہزار تقریر سے گیا تو اسے ناپ کا نات بڑی میرے تو پہلا پہلے مچھانیاں جی ٹھوے دونوں مچھان شنا کے ناگ کیا بڑے آ جن کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں دے پہ یا اللہ دے یار یا اللہ جنت دیں یا اللہ جنت دیں یا اللہ جنت دیں پی جنت میں تو میرا تیراف کر میری تقریر سی میں میںزور میںستے ہالے ہزور شرے چل شتان وسے بن گی بلا وہ میں کیا جل چور وستے نے وہ میرے لیے بول بھی بن جے ب میرا, میرا دل امر نیٹرین گھر میں خلا یہ نبی نے نبی پاک اس دل نال صاف ہو جائے ایک گل کر لگا مردار پیا ہو ہزور فرم دنیا مردار جس دل چ دنیا ہوے نبی باغ لے کتوں ہزور سرکار واسطے دل پہلا صاف کرنا پہن پہ دل کا ویڑا دنیا دے پیار تو صاف کر دے دنیا کا مالو متا سب اتر رہ کے فنا ہوا سامان جنوں امام دین اتی بھٹیا جہ جی پیچھے عزت گیرت کے کیتی کی بھٹیا نہ تی کا پتا نہ پتر کا خدا دیا بندیا جہے جی پیچھے نہیں تباہی کی گند کا ٹوکرا اس واسطے یہ دلوں ساف کر دے پھر دل کا چانن وے مستفا کریم کا آمن وے کرمیا کہہ کر کر دی آواز او والا اللہ سنا کرم کر گل سمجھنا میری مینو قسم لا جریف دی جناب والا میرے کملی والے ہدا دلیا ایک دو بیان کر دینا میرے پاگ نبی صلی اللہ نے فرمایا آپ نے اپنی امت نے اپنی امت دی مثال ارشاد فرمائی اور اپنے دین دیوی مثال حضور نے خود ارشاد فرمائی فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو میں ایک تمہوں گل سمجھانا چاہتا میری دی تے تو ساریاں دی دی آج کی مثال کی ہے صحابہ نے یارسل کی مثال ہے فرمایا ایک بندہ چراغ بالدیو کی بالد دیوا بالدا ہے اس دیوے سڑن واسطے جانور آ جاتے ہیں جانور ادھروں کوئی ادھر پجا آلے وے نہیں وہ وی زہری چمک دمکار آئے بارش ہوئی ہوسان ویک ہونا بتی بالو تو آونڈیا آدی وہ پھر اوے جوگی رہی اچھا چلیا سونے نبی پاک بھی مثال دیتی میں پیش کر دیا تین گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ ہوجرے شاہ مکیم ایک جٹی والی گل کو جی گل کوئی نہیں جہان مختار لی پیا مثال سنا حضور سرکار نے سانو ہر طریقے سمجھایا پر اے بے سمجھے انہوں کا کلام پڑھیے سویر ہوئی تخبار پڑھنا پڑھنا بھی کتنے لڑتی کیوں آ کے جناب سگریٹ بھی چلے اخبار بھی چلے او کم بھی وقت بڑا لکھا بھی زور لگاؤ وقت بچاؤ، میں یہاں کا کھانا خراب نہ نو ایتھے یاد آیا ایتھے ہی وقت یاد آیا بے وقتی کہو کوئی جگہ وقت نہیں وقت کتنے گل سمجھنا گا سونے کملی والے نے سل ایک بندہ دیوا بال درو جانور آن کے سڑن دین ہٹا परमाती मिशाल जानना में लोग दिखते मैं हाथ मार मार के आते क्यों ने जानवर चमक वेख के रोशनी लेकिन यह पता कौन वि छड़ जा दुनिया دنیا دی چمک روشنی, روشنی؟ تینو کی پتہ حضور نے فرمایا اللہ نے دودک جدو پیدا کیتی نا تو جبریلے امی آخیا ذرا دیکھے نا دودک میں اس یا اللہ اس منے سے ایک بندے نے اللہ نے آخر چار پاسے اللہ نے نا جو سی عیاشی اجاشی شہ دنیا دعمت ون سویا پجارو گیا جناب ٹیویا ڈشا جناب کاٹن سوٹ چار پاس رکھ دیتے چاندی دی جبریل آخیا جرا ویخے نا انہیں حالا ہوں سارے ادھر یہ کچھ نسیبا والے پچھا کھلوے گا لتو کا برا فتو نہیں جو قسمہ کھا آپ ویکھی جائے پہلے آپ لائیے آ اللہ نے جدو جنت جنت یا اللہ سارے جنت اللہ نے اکھیا زمین خیال ہے چار پاسے جنت دینا پک مصیبت تکلیف گل سمجھنا تکلیف رکھ دیتی پک رکھ دیتی امتحان والا فرما میں ضرور دے پال خوف مال کٹ کر دیا گا جانا مار دیا گا اس طرح کے امتحان گا پھر ویکا گا کہا میرے دین سے کلو کیڑا ہے جا میرے دین دی خاطر وطن چھڈ دن ہے میرا دین دی خاطر اپنا کار بار چھڈ دے مگر میرا دین نہ جان دے جیسے اصحبے کاف نے کیتا کیا جدر سا سر کاف جنہ کے حق کے اندر اتری پئیو اللہ سونے نے جناب والا ایڈیاں تکلیف چارے پاسے رکھ دیتی ہوں آخیا جا جبریل آخر لگا جبریل یا اللہ اندر کوئی نسیبہ والا ہی ادھر وڑے گا انیاں اکلیفہ بتا ویگ کے پیچھے ہو جان گے مگر یاد رکھ لے اللہ دے بندے جس دکھ تو بعد سکھ او دکھ بھی او دکھ بندے نو دکھ نہیں لگتا کیونکہ سکھ جدہ آتا دکھ پھر بھول جانے ہوں جی پہلے سکھ آئے تو بعد دکھ مسل میں مثال دینا اگر ایک بندہ گریبی کے دور درد پہلے پھر آخری کمر دولت مل جائے دنیا مل جائے ہاں جی اندر مال دولت آ جائے دکھی سارا چیتا نہیں ریج اپنی آیا جناب دنیا کی آسائش آرام در مگن ہو جا جی بندے نے پہلے دولت دنیا وی ہومایادار جگیردار پیسہ سہولتیں جناب چنگا چوکھا کھانا پیندا ہو جائے بخ ہوا اس دنیا کا سکھ توجہ کر کافر اس دنیا کا سکھ دائی اگلا دکھ مومن اس دنیا دا دکھ برداشت کرتا ہے مگر ہمیشہ دا سکھ لے جا मैं दुआ कर के के एक जगह तकलीफ करते जनाब तकलीफ तो बाद तक चंगी छोटे लाने जिन आने आखिर सख्त अंग्रेज एटम पंप बनाया है। वो एटम पंपरी दुनिया मार दे कौ मानी है तरक्की چیشتی مولوی یا کوئی ہوک کی گل صحیح کرنے والا وہ مولوی صرف گل چلتا ہے مولوی پوس لفظ کا راہ چ بہ گیا پر جنہیں جن میں رب نے رکھنا سی کون میرے تحت جیون کی دعا کرنی ہے دعا میرا بچا بنے گی نا نہیں تو لاہمان ٹر گیا تو لاہور قبر ہشر اداب ہمیشہ لے گیا میں تو میرے فائدہ بھی اس واسطے دعا ایک دجے واسطے یہ کریں پوچھو میں ایک دوجے دا پہلا پتا کھے ہار اور سنا پاوا کی دین ایمان دلہ کوشش کرنا وا پہ اللہ سونا دیمان پورا کرتا جاب دیں ہوں ملن بھی سی بھی حال ہے تر ٹھا ٹھڑ ہٹ گئی سنیا گوڈیا کی پیڑ پوچھ پیڑ بچوں کا حال اوکے قدری قوم وہ سد کے جا ایک بزرگ دعا اللہ سونا مینو عمل والا با ایک بزرگ اللہ دا آیا جماعت نماز باہ جماعت ہوئی کھڑی ہو کے فارغ ہو گئی تو جناب دروازے مسجد تے مسلے نال کسے نوں یار جماعت دا سنا تے پنڈ لکڑا کے سر چ رکھے جماعت دا سنا کہ جماعت ہو گئی ہے پنڈ لکڑا دیے ڈگ پیے نکلی فریاد بے ہوش ہو گئی جماعت تو نکل گئی کیوں سان نبی کریم صلی اللہ وسلم نے میں گارا مار دے میں بچانا مثال ان جانور جہے زہری چمک کیوں <حوال> کے مگر اگے پر اپنے سال بہت جوگے نہیں دے چلن جوگے نہیں دے حرکت نہیں کر سکتے اگے <سؤال> میری دنیا ادا نی تین سمجھ کوئی نہیں یہ پیرا پاک نبی سروارے جی اک دنیا, دنیا دا آر پار ویکھ چود <سؤال> <سؤال> چکوال میں گیا ارس کے انہوں نے وہ خواجہ سلیمان کس بھی سکار ڈیرا لا کے ڈیرا امرشد نے آکھیا جا اتے بہ جا دو پہاڑ آن کے بہ گئے میںلہ لکڑا کریں لکڑی سان دیتے تین کی چاہیے آیا تین دے کی سکنا انہیں آخیا تمہ بولنا آیا کگلے بابے آ ت यारू दस देना पत्थर प्याान थलो निकलाई सोना चौधरी बाबा फटे पुराने कपड़े पाए फिर बेड़े ہو تو پوج گی کلندر کے بال گند ہے نچڑ کے پورشوں کو ارادت ہو تو پوجی جد بیالیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں سائنسدان رلتے مر جی سونے پر نظر جنادی کیونا کردے سونے رب کی سی جگہ چودھری سمجھ گیا کوئی اللہ والا بندہ کہنے لگا بابا جی معافی بیٹھو اللہ اللہ کرو جنہ تک کسی حالات میں آخری کھانا چلا گیا بڑھی کول گیا بڑھی ہوں بڑھی تینوں پتا ہے میری یاد نسیب والی بچن نصاب ہبائے شاطان رضور فرما دینے بڑی شتان دیا رسیاں شان دیا رسیا گیا کہانی سنائی بھی اس بابا آیا تو جناب نے پتھر ہٹا کے تھلے سونا کھتا उन्हें आख्या कड़मिया खबरदार इतों निकल, निकल छेती घर सोना लै प्या बड़ा तू जरा इतने ना बड़ी याद रखी लित्र फेरू चौधरी साहब जी लो जी वो फोरन दस उन्हें बाबा जी ता मेहरबानी मैं तो घरों लितर पे उन्हें आख्या छेती घर सोना लिया आपने फरमाया लो चंगा नहीं नहीं नहीं हजूर हम तुहरबानी करो मैं घर नी जाना फिर हाथ मारिया सपा उेड़िया बाबा मेहरबानी उन्हें आख्या बेलिया ना डर यह दुनिया सपू डर ना تینوں کی پتا؟ أو خدا دی قسم صرف وہ بندہ اس دنیا تو بچ کے نکل جن جنہیں جائز طریقے کمائی کے لائے لائے او بچ جنا ججن بلا کو افوتن دیگا لو وطن دی حفوطن دیگا بلی رام دے تن رن دنیا پبلی کا کلام سنا رہا ہوئے چلا میں کوئی ایویں روس آخیا بیر شیر نہیں پا سنتا سلطان ہر بھی نہیں پہ اللہ دے فقیر والا مذہب بڑا سچا ہوتا دی گل بڑی پکی مائی دلال کوئی ایسا نہیں ہوتا جڑا فقی تین رن دنیا جو دارا مرد پر عاشق مول او قبول ن پاہو عاشق آش مول اور قبول ن پاہو شک او بول اور کبو لو اتارو سار روی بندیا میرے پاک نبی اگلی بھی چلو شکر جی جائے گا تیسرا حصہ تقریب کا کیوں لگا آخر سی بشری حیثیت درساگا بچرا ملا پا میں اللہ <túlatures> <-kei -ers Qualiesion. Bose> ہر کام دیاں شرط نماز دیاں بھی شرطان نے بے وضو پڑھو نماز نہیں کپڑے پلی تو نہیں دکھلاوے دکھ لو بھی نماز فرض اے جڑا ملاد پاک دی بھی مافیلے نا ذکر دی یہ ہے مستحب فرض تو بعد واجب تے واجب تو بعد موقدہ سنت سے موقدہ سنت تو بعد مستحب گل سمجھ لگی ہے ترائے تو پہلے دو نے کہ دو تہلا کرایا بابا جی یہ گلوں کا سان سارا پار اٹینشن کا جیل جیل مر تو پھر سام بٹھا کے مل हम इ तेन पता है पर तेन फर्द वाजिब सुनत मुस्ताफ का पता कहू जद फरिश के कवरे चाह महादीनों का मानरबों का महादीनों का छा रही یاد وال سب وال پورے جسم ہوتے ہیں جناب زمین چیرتے فاڑتے ترے کو حساب لستے ارد کی کملی والا امر جیسے اس لیے سامنے بیٹھا کبر درد اس حال سرکار نے فرمایا ہو ہزور جو یاد ہو گیا سانو سبق یاد ایسا کرنا شرپ دے دیا پترا ہے تو شرپ کر کے تین دسنے بھی ترا کی अलाया पागल करके रखा हो फर्द पाई लड़ा सुनत मौकदा पक्की जनी सुनत मकदा फिर होता कर्जा थले थे दर्जा सब सब तो उच्चा दर्जा फर्क سیبر فرمایا فرد پورے قبول نہیں کرد نماز نہ پڑھیے روزانہ آن کے نفل پنج پڑھ کے روزانہ ٹوٹ جایا کریے ایمان گل دس دی مزا چی رب کے گا وہ کرمیا جہی میں آخی او وہ تو پڑھی نہیں اپنے آپ جیسی لڑائی یہ ہے مستحب یہ ملاپ پاک سرکار دیکھیے انہیں بھی شرطان نے فرداں واسطے بھی شرطان واسطے بھی شرطان نے مقدا سنتا شرط فرد واسطے شرط نے اندر اندر کہ اگر دکھلاوے دا کا ہوگا تو فرد نماز قبول نہیں بلکہ شرک اشغر حضور نے فرمایا چھوٹا شرک شرک دکھلاو بھی نباز تو ہوں جا دکھلاے ملاد کرے گا جی نباز قبول نہیں تو ملاد بھی قبول دس دے گاڑیا میں ٹھنڈیا لائیاں دکان سب زیادہ اس واسطے سجایا اندر نیت کی لنگ گے نا سارا کچھ یہ نیت آ گئی کرتی نیت صاف نو دکھلاوا مقصود نہ ہو محض خوشی نبی پاک دے آمن ہوں سمجھ لگی نیت خالص گی تے ہوگی سوار نماز پڑھے حرام دے رزق نال قبول ہوں نہیں گند لگا کپڑیاں نو قبول ہوں نہیں رزک حرام کیونکہ نبی باغ حرام سے قبول نہیں کرتا ایمان کرتے حضرت سکبر جاوا ایک جگہ دلایا فرمایا کتوں آیا انہیں آخیا سرکار میں اس طرح کوئی نہ ایک یہودی کو گیا سا میں کوئی جادو دا کلام پڑیا تے انہیں مینو پیسے دیتے تے جادو کا جادو ہوتا ہے حرام حدر کے انگلی ماری ساری اردو ایمان حضور دا خادم تے غلام ہے جی حرام قبول نہیں تے آقا کر کتنا قبول گل سمجھ آئی جی جناب جی حرام دی کمائی دا مال ہو میم فتلے وڈیے مولوی آنا ٹکٹوی پیوی پی گل سمجھ آئی میں گل کرا گا خری سری رسک حلال نہ ہو چنے بھی ہو جی شیخ ابدر رحیم نبی دیوار گاج گئے پی سڑ نال نہیں ہزور نال مستفا دل ویل گل سمجھا نہیں پے اے نہیں پانچ سات کنجر کھم کے لا بلا کے نال مراسی ٹول فرکا ادرو ٹیپ کی دھمکار جناب شنگار تے جناب جی ہے جی محفل ملاد پہن محفل ملاد نہیں محفل ملاد اس کا نیو جی ایمان نار دا جی. کوئی اس محفل دناہ کام نہ جائے ہوں پیا اس طرح دا ذکر تو سننی چ من گا کہ یہ لگا واجب نہیں سمجھنا فرض بھی نہیں سمجھنا اور اے بھی نہیں سمجھنا ملاد نہ منا ملاد منا ہو رہے ملاد نا ہو رہ جا من لوے نا آخے یار ہے مستحب کام او بھی سننی پا منا توفیق نہ بھی ہو گل سمجھ آئی ہاں اگر اسا اپنی اصلاح کر لیے نا تھوڑی دور اصلاح کر کے کسے نو اعتراض دا موقع بھی نہیں ملے گا بلکہ میں تو یہ آخا گا کہ وہ بھی شامل ہو نے سکتے ہیں جی توفیق ہو جائے توفیق کی گل ورنہ تے سورج زمین تلا دے منا من نہیں من سب گل میری سمجھنا اگر اصلاح کر لو اپنی جڑیاں میں اسلحہ دسنا وا پہ شرسا پورا کر کے ملا دور ایک گل یاد رکھنا اس نظریے نال ملاد مناو کہ ملاد سال بار میں نہیں بلا کے بارہویں مہینے آلوی نلسا کراگا چلڑ چار مولوی کی جیب پاوا گا جنت کا ٹکٹ اندر کو لکھوا گا پورا سال پھر جو تباہی آئے گی لاوا گا اگلے سال پھر ایک بارہ ملاٹ کر کے سیدھا یہ نظریہ آئی ہوئی تو کیونکہ اس نظریے ایمان نہیں ایمان اس شرط نال ہے کہ رہ فرض واجب سنت مستحب کوئی کام کرے تو سمجھے اے کہ نبی کی ساری شریعت میرے سے ضروری جڑا ہزوری شریت متحرا دی اہمیت نہیں رکھتا ملادریت مناوے کہ ملاد منا دیا گناہ دی چھٹی پچھلے بخشے گئے اگلے جاری اس طرح دا ملاد حضور دا ملاد نہیں میری گل سمجھ رہا کہ نہیں اس نظریے والا بندہ ایمان تو خارج ہو جاتا ہے ایمان اس وقت رہے گا جدوں فرض نو نرز اپنے گا واجب نو واجب اپنے حرام نو حرام اپنے گناہ نو اپنے تے حرام سمجھے گا ہر کم نو جی شریعت نے مرتبہ دیتا ہے اس مرتبے دے مطابق رکھے گا یاد کرے گا اے یاد نبی پاک سرکار کی بارگاہ قبول دی امید رکھ یقین پھر بھی نہیں یقین پھر بھی نہیں کیونکہ بارگاہ بڑی اچھی ہے سدھی اکبر عمل کر لو تو قبولیت میں جنہیں یقین پرچی کٹ کے رکھ لیں گی قبولبول البول جا یقین علماء کرام نے لکھا ہر عبادت کی قبولیت صرف امید رکھ سکنا یقین نہیں کر سکتا یقین یقین نہیں کہہ یقینا میرا ملاد قبول ہو گیا دی کرم نوازی ہے جی قبول کر کیونکہ اگلے سر دے کے پھر بھی یہ ڈرتے رہنے پتہ نہیں سر دا قبول بھی ہوا جانا دے کے بھی اگلے اس ڈر واسطے یقین فیصلہ نہیں کر سکنا ہے امید صرف رکھ اللہ قبول کرے گا, گا ایک مثال ایسا سمجھانا مثال ساری گل سمجھ ایسا ایسا سمجھا جائے گی زمین ہو زمین عمارت بنایا انداں چھت دروازے او وہ بعد پھر کی کری رنگ رو گانا ہوں نا زمین ایمان زمین کی ہے زمین ایمان جی زمین نہ ہوتے عمارت نہیں بنتی ایمان نہ ہوئی فرد واجب دین ہو نہیں اس واسطے پہلا ایمان شرط ملاد واسطے نماز واسطے روزے حج زکات واسطے ہر عبادت واسطے ہر حکم واسطے پہلا کہڑی شا شر ایمان زمین پھر کندا یہ فرد نے چھت واجبات دروازے کھڑکیاں سنت مختلف نفل جہاں اسی پڑھنے آئے جانا یارویں کر لیں ملا پاک کر لینا یہ ہے رنگ دس جے پہلا کوٹھا ہی نہ ہو سرے تو کندا ہی نہ ہو چی کی پھیرے گا رویر اللہ دے بندے پہلا نبی عمارت تیار کر پھر ملاد بھی کروی بھی, بھی کر رنگ روغن کر تاکہ دین ات جڑی کمی رہ گئی ہے رونق بحال سمجھ لگ گئی شری حت اس تو ہٹ کے جڑا نا اس تو, تو علاوہ جہاں منا ابھی وہ ٹھیکار نہیں نہ ذمہ دار وہ ملاپ دے اعتراض کوئی تنقید کرے تو پیا کرے نہ جباب دیا اچھا یہو جہاں ملاز انہوں شرطا نال جا کر قرآن بھی سابت کر دیا گے حدیث بھی چونی کر دیا گے مستفا دے صحابہ دے فراہمیوں بھی سابت کریں باقی جے ملاد اپنی مرضی جی مرضی کوئی کیا کرے ان دی گل کوئی نہیں جنوب مستحب فرمایا تو ای ہوئی ہے جی سمجھا رہا. اس طرح دا ملاد جہا ہے وہ تیرے آج کیے مستحب اسی طرح یارویں شریف ہوگی مستحب ہے یہ جناب بے. جی یاروی دین یارویں دیجیے ملاد دین سمجھیے تو باقی دین تو چھٹیے پھر صاحب کرام مجموعی نبی کریم سلام صاحب اسی طرح گا ہاں لڑائی آر کرتا جلسے سارے کرتے یہ جلسے سارے کرتے لڑائی کا دیکھ سی بچی کا میں کیا جی واہ بیٹھے آئیے بیٹھے سات بچے بھی لیا بیٹھے نے محفلے ٹھنڈ پریے کہ ہال جلے وقت لگنا دیکھ لیول سانگ اچھا اچیا لمیاں لال کھجور اچیا لمیاں لال کھجور پتر جنا د ساوے جس دم دی ہے ساز سانو یو دمن نظری وے گلیا کھا بڑیا کی وسن اوے یار فرید جتے یار نظری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 واج اروڑی لے موسیقی کدی لگو ایک دم سجنی اچھے لکھ ایک د مارے مردے مرد ایک دم پیچھے سانجم here to do